میں برکتیں عطا فرمائے اس قدر بازوق آدمی ہیں کہ استاد الرب والا دم حضرت علامہ عطا محمد بنیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ بیمار تھے صاحب فراش تھے تو کئی دفعہ حاضر ہو کر فرض کیا کہ حضرت میں بھی آپ کے تلامزہ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں ایک حدیث شریف کبر مجھے پڑھا دے تو مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولتا کہ حضرت علامہ فض المن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد الرب والا جمع کو کا تاجدار حضرت علامہ عطا محمد بنیالی اللہ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 او حلدی نلو آل مو وسلم سلا دو سلام عال کا سیا رسول اللہ کا وا سہیا یا سیدی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 تو بے عدبی اس واسطے وے کیوں دے ہاتھ پلیت میں بے عدبی کرے گا کافرے انہوں کی پتہ کھوتے انہوں کی پتہ گلکاند کیوں دے انہیں دھلے رکھ دےنا ہے کوئی یہ ہو جی تھا تھے بے حرمتی آریت رکھے گا تو اس بے عدبی نوں کدے وڈے گناہ دی شکل اچھ خواب اچھ وخایا گیا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 میرے رب العالمین دا کلہ نام ہے ایک پاس نارا تقفی نارا رشارہ نارا تحقیق نارا غوثیہ, غوثیہ بازار حضرت, حضرت علامہ مولانا مفتی فضل فضلامہ چشتی صاحب اور اسی طرح کلام مجید نام محمد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 توازی زم دو نسبتاں نال کلام پاک نو عزت ملی اے انی تے اوہی نام اساں چھاپ کے اللہ رسول دے ہندو دا ہاتھ تے ممکن ہے پلیت ہووے پلیتی لگی ہووے نہیں جو نا پاکی پلیتی دا خیال رکھ دے لیکن گندی نالی دے پیشاب ہوندا تے کوئی شک نہیں پلیت ہوندا تے کوئی شک نہیں تے ہوئی اشتہار لاندے ہاں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 حاک نو سون کے حاک نو منعن والیاں ویچتے منزل ہو جاوے نا تے جی پچھلے پاسے کسے پاسے جوگے نہ رہے تو مڑتے یزیدی بن جاوانگے نا اجی اس واس تے توجہ نال موزودہ انوان جی میں اشتہار دے ہوتے آیا ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نا موزودہ نام حسینیت یزیدیت تے یہودیت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 اے یہ ہوں موڈیا تڑتے نے کیا اے نا نو نماز دی قدر دا پتا نہیں سی کہ اللہ دا فرض اہم کہم دسیا گیا ایک و حسین ایک ہسن نیت او حسینیت ہن ہے حسن حسین کی مطلب ہالے شریعت لاگو نہیں ہوئی تک پہ اٹھانے آ.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 جدو شریعت دا باہر کدے ہاتھ آیا پھر حسن حسین ناج اٹھائے شریت دے شریعت ناز مرگ دیے علی اکبر دے حاضر شریت شریعت دی ہے پھر حرسین سر دونا بسم اللہ آدھا اللہ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 جو پیارنا ہے بی میرے بی باپ دے ممبر تو اترتے اپنے باپ کے ممبر تین تے تے سکھایا عمر پاک بڑے سیانے سن اس واسطے پوچھا بھئی کوئی بے بھئی مان خیال رکھے بھائی وڈا پچھو کسی آخیا ہونا مطلب بھی عمر نال مخالفت علی سی وہ مخالفت دی وجہ سکھا کے بیجیا ہونا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 Osionfish. لیکن اس پا کومر نے دسیا بھی ملے جو اتو نے ملے سام تر تو نے کی مطلب اسا جو رفا جو بلندی جو عزت پائی دے دلا yeah رب, رب در دربار تو ملی ہوں توجہ نال گل سمجھی اج حضرت عمر نے حضرت پاک حسن دے ناد برداشت کی تے کیتے در نبی سرکار دی نماز دا معاملہ سنیا خدا دے بندے ابے ہیں حسن حسین ہالے حسن حسین اسے آئیے جسے یہ ہتوک نے شریعت نبی کھدیا تئیے ہوں جگہ جگہ تے۔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 درم دینار, دینار خدمت کرنا وے آپ نے فرما دتا وے جو میرے کول سی میں بول سب فون پیروں ڈگ پیا گالا قدر والا ہو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 निगाह मुबारक उठाई कुतुब बना के उमाना पुछेट मारिया वे पुछे तू कुब चा बनायाई फरमाया मैनू रंग मैं हनु रंग छोड़िया धनबाद कृपा थोड़े नारा लगा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 جات کی گل آو تو جہ جی دین دی گل آوے پھر حسین وگوں حسین نیت اگ بن جا جے جی آخ سلطان بہو کی زبان سمجھاوا سلطان لارے فیم دے نے جی مرا لینا ہے تا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 خاندان نو ٹوریا وے کی جنگا لڑکیا <سؤال> جانا وے ہوں دسیا جا رہا وے وہ جنہوں نے پیر نبی ہار ساف کرتے سن حدرت رضی اللہ تعالی نو سنا اللہ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 بات دیاں روایت کیتیاں نے حضرت ابو ہریرہ پاک نے اپنی چادر مبارک چادر مبارک لے لال حضرت امام حسین دے جوتی مبارک نو صاف کرنا شروع کر دتا وے امام حسین فرماندے نے ابو ہریرہ خیر ایڈا وڈا صاحب ہو گئے تو میرے جوتیاں پہ صاف کرنا وے ابو ہریرہ فرماندے نے حسین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 جڑا مدنی سرکار دے نورانی بدن دے اتے ہووے آج جو کربلا دے زہریلے پتھر اونا دے اتے دیگھ کے تے پھر کربلا دے میدان جس مبارک چکیندہ پھرے گھسیٹدہ پھرے سر مبارک حسیندہ کیوں اکی ہووے پشا کیسی اب کی پیشہ حرسین سی حسین لوک بول سبحان حسین سی نہ <laughs> <آلہ! laughs> <laughs> اٹھتے سن اج حسین اور <laughs> وقایا جا رہا حسینیت یہ ہے کہ انج نبی شریعت اگے نیاز کرج فلا ہو جا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 تو اتے نمبرے تے دکھا دے پہاڑ آون مصیبتاں دے پہاڑ ٹٹ پین او دن اساں دیاں لو اج ساڈی ہو گئی جی توجہ ہی فرمائیں ہاں صحیح گل ہے یار جو رکھ کے تیر مارے سینے تے اور کی چاہیے او تے تیر وجیا تے تی عاشق دے تیر نال ہی چمڑ جاندا ہے توجہ ہی فرمائیں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 نبی دی سنت طریقے تو ماساوی ہٹیا نہ تو توجہ نہیں فرمائی گل حسین آلہ ایک ہی تھے لیکن حسینیت وہ کبھی شرک پوری کی شکل میں آ جاتی ہے تو نہیں فرمائی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 حضرت ماوی پتر ہوئے سن میری گل تو نہیں توجہ کی تھی حضرت ماویٹے ہو سن پاک حسین نا نال کیوں نہیں لڑے پاک حسین معاویہ کا بیٹا ہونے کے ناتے سے اگر دشمنی رکھی اچھا. عداوت ہے تے بھی پاک ہوا کسین اکھ وکھاؤں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 فخر نہیں ہے رب چاہے اللہ سونے دے فکیل کا صدقہ یہ میں گل اس واسطے پیا کرنا تاکہ یہ ہے پاک حسین تے شراب تو اے دور نستے سن این ہوئے ہوئے پاک حسین دا باپ علی فرماندہ سناو یزیدیت, سنائینا, یزیدیت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 نہ سکیا کوئی آگ اللہ ان شراب دی گل کی میا نو جہے شراب دا شوق رکھنے وہ کسے نے پشاب کی بوتل بھی چڑھا لے ہاں نبی شریت شراب پیشاب برابر جو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 یہ پہلا کون ہی تھی ہوندا؟ ایمان ہے تے عذاب نہ ہونجو توبہ توبہ توبہ توبہ میاں نہ ہونہ جدہ تیلا نراز ہوگی انہوں آندھے وار پینٹ پہ بھئی بندہ نہ بان جوگا نہ کھلوڑ جوگا کوئی دعائی خدا دی آکھ رہا پھرے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 گورنمنٹ سے گل کرو قرآن قانون دی جی آ تصور چ رسول اللہ د قران سی ہونا سڈر دے پابند نہیں محمد دے قرآن دے پابند <N apron Republic> <N format>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 مسیح رکھ میں بستے چڑیا تو دی گل کر لگا مینو آخ لیے ہر تھان جڑ جی میں کہو تھان کہڑی جا میں کہو تیری کٹیچے کٹی چی بھی رب نی تھانتی گئی رب کی گل مسیح ہوئے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 وہ پیا کپڑے کپڑا پھیر کپڑے کپڑا پھیر کپڑے پیٹی پیٹی پیٹی پیٹی اگے کلاشن کو جت باہر پیا منجی کے بازار کھڑکا ہوئے ماشا جہی تبج نہیں اللہ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 عورت حج کرن جاوے اچی اچی لبیک نہ آخ بار گاہ رب مولا دی مالا کی بار گاہرے منہ آخے لبیک مرد اچی اچی آخ لبیک لا مبیک توجہ فرمائی اور یزید نظریہ نہیں سر رکھنا یزیدیت وہ تھی کہ برا تھا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 یہودیت ہے بے بےغیرتی <وزنی> نالجنا ترقی <وزنی> میں مڑا نہ دلیا دیا ون ونکیاں نے ایک ہوں دلہ ایک ہوں خردلہ ایک ہوں دگڑا یہ ون ونکیاں نے دلہا بے غیرتی نو حرام سمجھ کے کرے تے کھردلا خردلہ ہوں جڑا نو جائز سمجھ کے کرے دگڑا ہوں جڑا تھڈو ترقی سمجھ کے کرے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 کدی شیرے ربانی رب کدی غازی علومی وجہ <laughs> کی ہے اس دلے نے تو بدلا لینتے سکول کھول دتا ہی جگہ جگہ دے اتے اور درس آخو تعلیم دے رہے ہیں سونے دا برتن ہوے پاؤ ٹٹی نہ رکھو تعلیم پڑھاؤ غیرتی سکھاؤ کوفر نبی دی دشمنی قرآن دی مخالفت قرآن دی تحوین.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 تا کر کے اسلامتلان پرانی لگی آ جے نکلتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں تو توجہ نہیں فرنا اسلامیات رکھی ہوئی اے یہودی پر اسلام ایک تھان سے بھی نہیں رکھ نہیں توجہ کی تھی. افغانستان تے تی لاک مار جرم سی تمجھنا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 خود اکرار ایسا تعلیم تباہ کرنا مسلمان انگریز کی تعلیم بھی ہزار فیس نبی پڑھنے مفتی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 کتاب سمای حدیس کی کتاب حضرت مالک اللہ تو نقل فرماس مورا و تا حضرت انس بن مالک صاحب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 تی لتی روزانہ اخبار چھاپنا ہیں نوائے وقت یہ نوائے وقت نے یہ ہے دے وقت یہ <سؤال> جا <سؤال> جنگ اخبار یہ دا رسول جنگ یہ مطلب ہے خدا رسول جنگ جہا دن ہے یہ ہے رات یہ دن نہیں یہ ہے رات ایک آداد اخبار کی آزاد وہ ہے ماں پیو تو آزاد شریعت آزاد خدا رسول تو آزاد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 جو گناہ سمجھو رب دی, رب دی آواز رب دا بول رب دا حکم کسی نکلنا ہے میری نو Dogs, میرے رب کریم کی زاہت خدا معافی دے اتوں تھوڑے ڈرائیور اکثریت کوئی پکے بھئی مان نے وہ جب ڈرائیور تعلق پتا ہوں نے الا ماشاءاللہ چنگے لوگ بھی ہوتے ہیں سارے تعلق نہیں میں گیا بڑا اچھا بندہ سنتے بڑا اچھا سو کٹھے بڑا